رحمت اللہ وبرکاتہ جناب قبل حضرت صاحب اور حاضرین محفل جناب حضرت صاحب محمد کامران بھائی نے آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا ہے اور ان کا سوال ہے حضرت صاحب اس علم کی کیا حد ہے جسے حاصل کر کے ایک آدمی عالم دین ہو جائے اور دوسرے یہ کہ ان چالیس حریفوں کے بارے میں جو مثقال شریف میں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس موضوع کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف احادیث ہیں براہ کرم اس بارے ہی بتا دیجیے ذرا کلک ہے جی محمد کامران بھائی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ علم کی حاجت تو کوئی بھی نہیں ہے فوج کا کل علم علیم ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے وہی کامل نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک کے علم کی ایک حد اور علم اوپر ہے اس لیے یہ کہنا کہ اس علم کی کیا حد ہے کیا کہ نالم کہلا سکے علم کی حد تو نہیں ہاں یہ ہے کہ آج کل کے اس گئے گزرے دور میں قرق جالی کے دور میں جو شخص بغیر سی دوسرے کی مدد سے خود قرآن و دی سے مسئلہ دیکھ لے تو اس کو آپ عالم کہہ سکتے ہیں ویسے وہ عالم کہ جو جن کو محدثین علماء کہا رکھتے تھے آج وہ تو کہیں نظر نہیں آتے وہ تو کہیں کہیں ہوں گے ہیں صحیح الیکٹ میں بہت کم آج کل تو ہم جیسے آدمیوں کا دور دورہ ہے ہمارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جسے روکنا ہوتے مولا پر دان کہ جہاں علم نہیں ہے وہاں ہم جیسے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں مگر میں علم بہت دور کی بات ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کتا تشریف لے گئے تو آپ ایک مسجد کے قریب سے گزرے تو وہاں ایک شخص جو تھا وہ آپ سے مسائل بیان کر رہا تھا تقریر کر رہا تھا یا درف دے رہا تھا تو آپ مسجد کے اندر کشی لے گئے اور اس سے پوچھا کہ تو ناس کو منسوخ کو جانتا ہے تو اس نے گزارش کی نہیں تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ کا شاید ہوا ساخ وج مین المسدال محمد الن نکل جا مسجد سے تو خود گمراہ ہے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا تو یہ دور تھا آج کتنے فیصد الماری کڑھ ہے جو ناس کو منسوخ کو جانتے ہیں قرآن علوم کو جانتے ہیں تو لیکن بھارت سبھی طرح رہے ہیں تو اس لیے ہماری جو دوسرا آپ کا سوال ہے اس کی تو مجھے پوری سمجھ نہیں آئی کہ مشکات کی چالیس ادیسیں وہ حدیثیں ہیں آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ویسے ارشاد سمایا آج سے ادیشی مروی ہے کہ جو چالیس ادیسیں یاد کرے گا چاند کے دن وہ علماء میں سے اٹھایا جائے گا لماد کے زمرے میں سے ہوگا تو چالیس ادیسیں یاد کرنا بہت اچھی بات ہے کوشش کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی چاہیں ہو جائیں بظاہر ان یاد ایسی چھوٹی چھوٹی والے مسلم سالمال مسلم ہونا ملے سان ہی و یادیں ہی من رشا سلئی سا تو ایسی چھوٹی چھوٹی چالیس ادیسیں ہو جائیں تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ویسے بھی چالیس دیشیں ہوں گی اس کی برکت ہوگی اور چار دن وہ علماء کے زمرے سے آدمی اٹھایا جائے گا جی